اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بذعسين لله الامر من قبل ومن بعد يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو روم سے آج نماز تراویح میں تلاوت ہوئی اور سورہ احزاب کے اختتام تک سورہ انقبوت کے اخیر میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ونی نہ جاہدوفین جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا اور محنت کرے گا ہم اس پر ہدایت کے راستے کھول دیں گے سورہ روم میں اللہ تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ رومی جو مغلوب ہو گئے تھے عن قریب اللہ تعالی ان کو غالب کریں گے یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقین مسلمانوں کے خلاف تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اس وقت کی دنیا کی بڑی طاقتیں فارس اور روم کی تھی فارس آتش پرست تھے لہذا مشرقین ان سے اپنی وابستگی ظاہر کرتے تھے اور روم عیسائی اہل کتاب تھے مسلمان ان سے وابستگی اور سیاسی تعلق رکھتے تھے تو جب فارس والوں نے روم والوں کی پٹائی کی اور روم والوں کو مغلوب کیا تو مسلمانوں کو صدمہ پہنچا اور مشرق بڑے خوش ہوئے اور مشرقوں نے کہا کہ جیسے فارس والوں نے روم والوں کی پٹائی کی ہے ایسے ہی ہم مسلمانوں کی پٹائی کریں گے اور جیسے روم مغلوب ہو گیا ایسے ہی مسلمان بھی مغلوب ہو جائیں گے ان باتوں سے مسلمانوں کو اور تکلیف ہوئی اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل کی غلی الروم فی عدن عرص کے روم مغلوب ہو گیا شکست کھا گیا لیکن یاد رکھو وہ غلب ہم سیغ لبون فی بزی نین چند سالوں میں روم غالب آنے والا ہے اب یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اس وقت اعلان کر رہا ہے جب روم مار کھا رہا ہے جب روم مار کھا رہا ہے اور فارس غالب آ رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ روم نے مار کھائی وہ مغلوب ہو گیا فارس غالب ہو گیا اب اس روم کے کامیابی کی کوئی صورت اور غالب ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے ایسے حالات میں قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک قوم مغلوب ہو گئی انہوں نے مار کھائی انہوں نے شکست کھائی اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ نہیں اب یہ غالب آئیں گے اب مشرقین ابئی ابن خلف ان کے سردار تھے اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ساتھ شرط لگائی کہ آپ میرے ساتھ شرط لگائے مسلمان یہ رومی کہاں سے غالب آئیں گے انہوں نے کہا لگا لو شرط اس وقت شرط جائز تھی شرط کے حرمت کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا انہوں نے تین سال کی شرط لگائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عربی زبان میں بزا کا لفظ ہے چند سال اس کا اطلاع نو تک ہوتا ہے دس تک ہوتا ہے تو آپ ایسا کرو کہ شرط تین سال کی نہ رکھو اس کو بڑھا دو اس کو دس سال تک کرو اور دس دس اونٹوں کی شرط تھی فرمایا دس کے بجائے سو اونٹ کر دو لیکن اس کی مدت بڑھا دو دس سال تک چنانچہ حضرت اب بکر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور انہوں نے شرط بڑھا دی تین کے بجائے دس سال کر دی اور دس اونٹوں کے بجائے سو اونٹ کر دی چنانچہ سات سال بعد جب بدر کے موقع پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی ادھر رومیوں کو فارس پر فتح دی تھی اور اب نے خلف تو بدر میں مارا گیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے ان کے ورثا سے وہ سو اونٹ وصول کی شرط لگائی تھی نبی علیہ السلام کے پاس لائے نبی السلام نے فرمایا سب صدقہ کر دو یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن کریم ایسے موقع پر اعلان کر رہا ہے جب ایک قوم ناکامی سے اور شکست سے دوچار ہے اور دنیا میں وہ مار کھا رہی ہے اور وہ مغلوب ہو رہی ہے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ان قریب یہ غالب آنے والی ہے یہ قوم غالب آئے گی اب یہ بات کون بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالی کے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا اور وہ ہو کے رہا کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فارس والوں پر غالب کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی سچی اور برحق کتاب ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول ذکر کیے کہ انسان کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے عقیم وجہ علی دین حنیفہ کے اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھو جو اللہ کا سچا دین ہے یعنی اسلام کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سچے دین پر ہو صحیح راستے پر ہو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے اور دوسرا اصول یہ ہے منیبین الح اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو تیسرا اصول یہ ہے وقت اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو اللہ تعالی سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو آج دلوں میں خوف خدا نہیں ہے انسان بہت سارے کام کرتا ہے لیکن خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہوتا خوف خدا دل میں ہو تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا وہ کام کرنے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے فرمائے آپ کے اندر خوف خدا پیدا کرو اور چوتھی چیز اللہ تعالی فرماتے ہیں عقیم الصلاح نمازوں کو قائم کرو نمازوں کے اقامت اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ پڑھو اور نماز کے آداب اور سنتوں میں سے با نماز پڑھنا ہے اور پانچواں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ والا تکن مشرقین مشرک نہ بنو اور چھٹا اصول یہ ہے آتض القربہ حق کہ وقد رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیا کروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو غریبوں کا خیال رکھو مسافروں کا خیال رکھو یہ کامیاب لوگوں کی صفات ہے جو صحیح دین پر ہو جو رجوع اللہ کرتا ہو جس کے دل میں خوف خدا ہو اور جو اپنے آپ کو شلک سے بچاتا ہو نماز کا اہتمام کرتا ہو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول ذکر کیے سورہ روم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان ذکر کیے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے یہ حضرت لقمان نہ پیغمبر تھے نہ رسول تھے نہ نبی تھے یہ ایک عام مسلمان تھے لیکن اللہ تعالی کے فرما تھے اللہ کے شریعت کے تابع دار تھے اور ان کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کی اللہ تعالی کو ان کی یہ بات اور ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کا پورا نصاب قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا ان کے نام سے قرآن پاک میں سورت اتار دی سورہ لقمان اور جو جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ سب ذکر کر دی تاکہ رہتی دنیا تک لوگ اسے پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ دیکھو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک عام انسان بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ایک عام مومن بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے دیکھو حضرت لقمان گزشتہ امتوں میں سے ایک مسلمان ایک مومن آدمی ہے اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اپنے بیٹے کو سمجھایا اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے محنت اور کوشش کی اللہ کو حضرت لقمان کے یہ نصائح اتنے پسند آئے کہ قرآن پاک میں اس کو ذکر کرتے دے وہ افقان العکمان البلی و لقت آتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حضرت الکمان کو بڑی سمجھ دی تھی بہت سمجھدار انسان تھی بہت ہی حکیم انسان تھے معلوم یہ ہوا کہ دین کی بات سمجھانے کے لیے بھی بہت بڑی حکمت کی ضرورت ہے بسا اوقات ایک آدمی دین کی بات دوسرے کو کرتے ہوئے اسے الٹا دین سے متنفر کر دیتا ہے اس لیے کہ ہر بات حکمت کے ساتھ طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت دی بصیرت سمجھ کس موقع پر کس سے کیا بات کرنی ہے موقع کی تلاش میں رہنا موقع کی مناسبت سے بات کرنا موقع کی مناسبت سے سمجھانا نصیحت کرنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا سب سے پہلے وہ ہوا یا عزوہ یا بنیا لا تو شرک اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اب دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کو جب مخاطب کیا تو کیا کہا یا بو اے میرے پیارے بیٹے محبت کے انداز محبت کے انداز سے پیار کے انداز سے کہ پہلے بچوں کو اپنے قریب کرو اپنے محبت سے اپنے سے قریب کرو اپنے محبت سے آشنا کرو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے والدین مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر ان کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ میرے والدین تو مجھ سے پیاری نہیں کرتے یہ تو جناب ہر وقت غصے میں ہر وقت ڈانٹے رہتے ہیں اور بس ہمیں دیکھ کر تو ان کو غصہ ہی آ جاتا ہے اور ڈانٹنے کے سوا اور غصہ کرنے کے سوا تو ان کا کوئی اور کام ہے نہیں تو اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا والد مجھ سے پیار نہیں کرتا پھر اولاد بدٹ جاتی میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں اس کے والد بیمار تھے موت کی بیماری میں تھے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی ایک ہی بیٹا تھا اس کے اپنے الفاظ تھے کہ میں اپنے والد میرا والد چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں ان سے باتیں کروں لیکن میں نہیں بیٹھتا ہوں. میرا دل ہی نہیں چاہتا میں وہی وہ کیوں کہلے کہ مجھے اتنا ڈانٹا ہے اتنا ڈانٹا ہے, اتنا ڈانٹا ہے میرا دل ہی ٹوٹ گیا میرا اپنے والد سے دل ہی ٹوٹ گیا بار وقت ڈانٹتے ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ وہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا وہ بیمار ہو میں بس نہیں بیٹھتا ان کے وقت تو یہ مزاج کو سمجھنا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے مزاج کو سمجھو اپنے اندر حکمت پیدا کرو سمجھداری پیدا کرو ٹھیک ہے ڈانٹ بھی لیتا ہے انسان لیکن پھر آپ پیار بھی کرے اور یہ بچوں کا حق ہے اگر آج ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کریں تو کیا کوئی اور پیار کرے گا اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں تو کیا کوئی اور ابا بنے گا ان کا کوئی اور اما بنے گی ان کی بھائی آج جس کو اللہ نے والد بنایا جس کو اللہ نے ماں بنایا جس کو اللہ نے اولاد دی تو اولاد کو جو محبت چاہیے اگر ماں باپ نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے کہاں سے وہ محبت کو تلاش کریں گے اور یہی سے پھر بچوں میں خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جب ان کو محبت نہیں ملتی وہ اس کی تلاش میں چلتے ہیں کہیں اور مل جاتی ہے پھر؟ غلط محبت میں پھنس جاتا بھئی ایک آدمی کو جائز طریقے سے کھانا نہیں ملے گا گھر پہ نہیں دیں گے وہ مجبور ہوگا تو وہ چوری کرے گا اس کو تو بھوک تو لگی ہے کھانا تو کھانا ہے اس نے تو اگر اسے ہم نے محبت نہیں دی ہم نے اس کو اپنے قریب نہیں کیا ممکن ہے وہ غلط جگہ پر چلا جائے اور غلط لوگوں کے قریب ہو جائے ہماری غلط حکمت عملی کی وجہ سے اس لیے اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت لوکمان نصیحت کرتے ہیں اور کتنے پیارے انداز میں یا بنیا لا تشرک شریک اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کریں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے یہ دلات نہ دلات ہو دلات کہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہوئے اور جناب وہ ہندوؤں والے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے جو لوگ زیادہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے نا پھر وہ وہی لینگویج استعمال کرنا شروع کر دیتے وہی الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے یہ بھی ان کی ایک محنت ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو کہ ان کا عقیدہ اللہ پر ایمان کا ہونا چاہیے توحید کا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے رسالت کا ہونا چاہیے آخرت پر ایمان کا ہونا چاہیے شرک سے بچنا چاہیے بدعات رسومات سے بچنا چاہیے غلط چیزوں سے بچنا چاہیے تو سب سے پہلے عقیدے کی فکر ہو کہ میرا عقیدہ میرے بچوں کا عقیدہ صحیح ہو ایمان مفصل ایمان مجمل ترجمہ سمیت مجھے بھی آتا ہو میرے بچوں کو بھی آتا ہو کہ ایمان ایمانیات ہے کیا چیزیں آمن تو بالله ہی وہ ملائکتی وہ کتبی وہ رسولی وہ یوم و القدری خیری تعلیٰ ولپاس بعد بہت یہ ہمارے ایمانیات ہیں جس پر ہمارے ایمان کا مدار ہے تو سب سے پہلے بہترین ماں باپ جو اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر کرے اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا بلیا ان تکم اسقال خردل فتح الفی سخرت اسلمواد میرے پیارے بیٹے یاد رکھو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں آسمان و زمین میں ہو اللہ لے آئے گا یہ بھی عقیدہ ہے یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے سب کچھ اللہ کرنے پر قادر ہے اللہ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالی کی عظمت ہم اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں ہمیشہ ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کریں ہمیشہ بہت پرانی بات ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک دفعہ ایک مولو صاحب کسی دفتر میں گئے کوئی کام کرنے کے لیے تو جیسے ہوتے مولوی صاحب کو کوئی جاننے والا مل کر گو مولی صاحب آپ آئے ندی میں انہیں کا بیٹھے بیٹھے آپ تشریف رکھے آپ چائے پیئے کیا کام ہے انہیں کا یہ کام کا بیٹھے وہ گئے ان کا سارا کام کر دیا مولی صاحب کا مولی صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا تو جب باہر نکلے تو مولی صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ بڑا اچھا آدمی تھا یہ تو بڑا زبردست آدمی تھا دیکھو چائے بھی پلائی ہمارا سارا کام بھی کر دیا اب ان کے والد نے کتنی زبردست بات کہی کہا بیٹا اللہ اچھے ہیں کیا کہا اللہ اچھے ہے ہم تھوڑی جانتے تھے اس بندے کو میں تو نہیں جانتا تھا یہ تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اس نے ہماری عزت کی اس نے ہمیں بٹھایا اس نے ہمیں چائے پلائی اس نے ہمارا کام کیا اللہ اس کو جزائے خیر دے اللہ اچھے ہیں اللہ سے جڑ کے رہو کسی زبردست بات کہ اللہ اچھے ہے اگر اللہ ہمارے ہو گئے یہ ساری دنیا ہماری ہے اگر ہم اللہ کے ہو گئے دیکھو کسی بھی برادری میں کسی بھی خاندان میں کسی بھی محلے میں کسی بھی مسجد میں ایک نیک آدمی شریف آدمی اچھا آدمی جو ہوتا ہے تو سارے خاندان والے اس سے پیار کرتے نہیں کرتے یار بڑا اچھا آدمی تو کیا وہ لوگوں کو پیسے تقسیم کرتا ہے یا کوئی لوگوں کو جوڑے دیتا ہے روزانہ آ جاؤ وہ چھوٹ لے لو کچھ بھی نہیں کرتا وہ اچھا آدمی ہوتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے جو اللہ کا ہو گیا ساری ویڈیوز کی ہو گئی تو اپنے بچوں کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کی عظمت کہ اللہ اچھے ہیں اللہ اچھے ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں یہ دیا دیکھو اللہ نے ہمیں گھر دیا دیکھو اللہ نے ہمیں رزب دیا دیکھو اللہ نے ہمیں صحت دی دیکھو اللہ نے ہمیں یہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی تعریف کرو تاکہ بچپن سے ہمارے بچوں کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت آ جائے ایسے والدین اللہ کو بہت پسند دیکھو حضرت القمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا چٹان میں بھی کوئی چیز آسمان زمین میں اللہ اس کو لے آئے گا اللہ سب چیزوں کو جانتے اللہ سب کرنے پر قادر ہے تو ہمیشہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے کھانے پہ بیٹھے ہو کوئی اور خوشی کا موقع ہو ہمیشہ اللہ تعالی کی تعریف دیکھو یہ کتنی نعمتیں ہیں میں اس دن ایسے بیٹھا تھا استار کا وقت تھا تو میں نے گنتی شروع کی میں نے کہا دیکھو بھئی اس وقت دسرا خان پر پندرہ نعمتیں موجود ہیں آج کل جو استار کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں چھولے ہوتے ہیں پکوڑے ہوتے ہیں سموسے ہوتے کھانا ہوتا ہے کھجور ہوتا ہے اور شربت ہوتا ہے پتہ نہیں کیا چیزیں آپ گنتی کریں تو اس طرح دل دماغ میں ان نعمتوں کا استحزار اور پھر پھر ہر نعمت ایک نعمت نہیں ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے مثلا سالن ایک ڈش ہے تو یہ ایک چیز تو نہیں ہے نا بھائی یہ سالن بنا اس میں گوشت ہے اس میں مسالا ہے اس میں سبزی ہے اس میں پانی ہے یہ مختلف نعمتوں سے مل کر ایک نعمت بنی ہے یہ پانی ایک نعمت تو نہیں ہے یہ ایک پانی اس کا میٹھا ہونا اس کا ٹھنڈا ہونا اس کا صاف ستھرا ہونا اس کا اچھے برتن میں ملنا ہر نعمت اللہ تعالی کی نعمتوں کا گلدستہ ہے تو جب ہم بولتے رہیں گے ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی رہے گی ہمارے بچوں کے دلوں میں بچپن سے یہ بات بیٹھتی رہے گی کہ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے وہ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو یہ ایک والد ہے نا لکمان حضرت القمان ایک والد ہے اپنے بچے کو سمجھا رہے اور اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں اللہ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اس لیے دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے ہو بس ختم نماز پڑھ کے گھر گئے کھانا کھا رہے اللہ کی بڑائی کر رہے یہ بھی دین ہے بچوں کو گاڑی میں کہیں لے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے یہ بھی دین ہے کھیلود کے لیے لے گئے لیکن کو سمجھا رہے ہیں دیکھو بیٹا اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا دیکھو یہ کتنی نعمتیں ہیں دیکھو اللہ کا شکر وہ تفریح بھی کر رہے ہیں وہ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی آ رہی تیسرے نمبر پر یا وہ نہیں عقم اب آ گئے کی طرف اے میرے پیارے بیٹے نواز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وہ امر آنل ملک معروف نیکی کو کیا کہتے ہیں معروف جانی پہچانی چیز جان پہچان والے سے آدمی مانوس ہوتا ہے ادھر مسجد میں بھی کوئی آتا ہے بیٹھتا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھے گا جس آدمی کو کبھی زندگی میں نہ دیکھا اس کے ساتھ بیٹھے گا یا جس کو جانتا ہو اس کے ساتھ بیٹھے, بیٹھے بھائی جس کو جانتا ہو پڑوسی ہو دوست ہو محلے دار ہو رشتے دار ہو اس کے ساتھ جا کر بیٹھنے میں اس کو آرام اور راحت ہے اور جو منکر ہو اجنبی ہو اس کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات وہ بھی آگے بیٹھے گا تو ہم گا نہیں کیوں بیٹھ گئے بھائی کوئی اجنبی آگے بیٹھ جائے ہمارے برابر میں تو ہم کہ اللہ خیر کری کیوں بیٹھ گیا اللہ تعالی نے نیکیوں کو کہا معروف کہ نیکی جو ہے یہ تو انسان اس سے مانوس ہوتا ہے نماز سے یہ مانوس ہے روزے سے یہ مانوس ہے قرآن پڑھنے سے یہ مانوس ہے ذکر کرنے سے مانوس ہے دعا کرنے سے مانوس ہے اس سے مسلمان کو سکون ملتا ہے جیسے انسان اپنی کسی رشتہ دار کے پاس دوست کے پاس تعلق والے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے کہ یار بیٹھو یار تھوڑا گپ لگاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے سکون ملتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی اجنبی ہو کوئی اجنبی گس آئے تو گھر تو دور کی بات ہے آج مسجد میں بھی اگر کوئی پوٹری لا کے رکھ دے وہ پیچھے ایک دفعہ حالات جب بہت خراب تھے تو ایک نیا آدمی آیا ہے میں جمعہ پڑھا اس نے پوٹری لا کے رکھی بیٹھی اب میں تقریر بھی کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے اب یہ پوٹری پھٹنے والی ہے اور اب الحمرا مسجد کے امام شہید ہونے والے ہیں یقین کریں پوری تقریر میں خطبے میں نماز میں جب سلام پھیرا کچھ نہیں ہو میں نے گاش کرے چلو بچت ہو تو مقصد کیا ہے کہ اجنبیت سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے اجنبی آدمی سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے ہم اعتقاد میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھائی محلے والوں کا حق ہے باہر والے تکلیف نہ فرمائیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی تو اللہ تعالی نے فرمایا گناہ یہ اجنبی ہے گناہ یہ اجنبی ہے گناہ ریوت کرنا چغلی کرنا ہے بدزبانی کرنا نمازوں کو ضائع کرنا سودی کاروبار کرنا سودی معاملات کرنا عورتوں کا پردہ نہ کرنا بے حیائی کو اختیار کرنا غیر مناسب لباس کا پہننا یہ تو منکر ہے یہ تو اجنبی ہے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے اللہ تعالی نیکی کو معروف کہتے ہیں اور گناہ کو منکر کہتے ہیں نیکی معروف ہے یعنی نیکی سے انسان مانوس ہوتا ہے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے روزہ رکھنے سے سکون ملتا ہے قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے جھوٹ بولنے سے پریشانی ہوتی ہے دھوکہ دینے سے پریشانی ہوتی ہے وعدہ خلافی کرنے سے پریشانی ہوتی ہے یہ منکر ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی چور ڈکی کوئی اجنبی گھس آیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ نکلے گا کب بھائی یہ نکلے گا جان چھڑاؤ بگاؤ اس کو آج ہماری زندگی میں منکرات نے ہمیں ٹینشن میں ڈال دیا آج ہم کیوں ٹینشن میں کھانا مرضی کا کپڑا مرضی کا مکان مرضی کا گاڑی مرضی کی ہر چیز مرضی کی پھر بھی ٹینشن ہے نیند نہیں آ رہی ڈپریشن ہے کیوں زندگی میں منکرات گناہ داخل ہو گئے اجنبی گھر میں داخل ہو جائے تو ہم سوئیں گے پتہ چلے جی وہ باہر لان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے بھائی اس کو آپ سو جاؤ بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں وہ بھائی اس کو نکالو میں کیسے سو جاؤں نہیں نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا بہت بھائی نہیں کر سکتا اس کو نکالو کمرے میں چپکلی گھوم رہی ہو خیر نہیں سو جاؤ یہ سی گھوم رہی کچھ نہیں بولتی اس کو نکالو تو ہم سوئیں گے اس کے بغیر میں نیند نہیں آتی تو آج ہماری زندگیوں میں گناہوں کی چپکلیاں داخل ہو گئی گناہوں کے ڈکیت داخل ہو گئے اب ہماری زندگی بے چین ہم پریشان ہیں اس لیے اللہ اس کو منکر کر کہتے ہیں نکالو اس اجنبی کو اپنی زندگی سے اس اجنبی کو نکالو اپنے گھر سے اس اجنبی کو نکالو ان گناہوں سے اپنے گھروں کو فارغ کرو اپنی زندگیوں کو فارغ کرو اپنی تجارت کو فارغ کرو پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کیسا معروف چیزیں آئیں گی جب اللہ کی فرما برداری آئے گی کاروبار میں بھی سکون نماز پڑھنے میں بھی سکون گھر میں جانے میں بھی سکون ہر کام میں سکون ہوگا جب اس سے اللہ کی نافرمانی نکل جائے گی معروفات اچھی چیزیں نیکیاں آ جائے گی من کر اجنبی نکل جائے گا تو فرمایا کہ نیکیوں کا حکم دو برائی سے روکو اور جو تکلیفیں آئے اس پر صبر کرو یہ ہمت کے کام ہے یہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑے ہمت کا کام ہے بڑے با ہمت لوگ یہ زندگی ہماری صبر اور شکر والی ہے اس زندگی میں راحتیں بھی ہیں تو شکر ادا کرے اور اس زندگی میں بعض دفعہ تکلیفیں بھی آتی ہیں تو صبر کرے تو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کرے اور یاد رکھیے اچھی تربیت سے مراد سٹی اسکول میں پڑھانا نہیں ہے یا اور یہ جتنے پندرہ ہزار بیس ہزار فیس لیتے نا یہ پڑھانا نہیں ہے جہاں تعلیم کے نام پر جہالت پڑھائی جاتی ہے جہاں اس کو دین سے دور کیا جاتا ہے تعلیم تربیت کا مقصد کہ آپ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور نیک بندوں کی محبت ڈالیں اور اسے اللہ کی شریعت سے قریب کریں یہ نہیں کہ آپ کا بچہ ایسا ہو کہ پڑھ رہا تو سٹی اسکول میں ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اس کو نہ آتا وہاں ڈانس کے تو جناب گھنٹے اور پڑھائی ہو میوزک کی وہاں پڑھائی ہو لیکن قرآن کا کوئی گھنٹا نہ ہو نماز کا کوئی گھنٹہ نہ ہو دعاؤں کا کوئی گھنٹہ نہ ہو یہ تعلیم کے نام پر اپنے اولاد کو برباد کرنا ہے اور پھر کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کو ایجوکیشن وہ لڑکیاں لڑکیاں تو وہ ایک سے میں نے گاجر کیا آپ کیا کر رہے نہیں یہ بہت اچھے ہیں ماں صاحب یہ جو کو ایجوکیشن ہے نا اس میں بہت تو خیال کرتے ہیں ارے خیال کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ تعلیم یہ تعلیم ہے یہ ان کو خراب اور برباد کرنے کے عزائم ہیں ہم پیسے دے کے اپنے اولادوں کو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو برباد کرتے ہیں اس لیے یاد رکھیے تعلیم وہ ہے جو اللہ سے قریب کرے تربیت وہ ہے جو اللہ سے قریب کرے ایسے ماں باپ اللہ کو پسند ہے اس لیے اپنے اولاد کو نیک مجالس میں بھیجو علماء کے محفلوں میں بھیجو مدارس میں بھیجو مساجد میں بھیجو دروس قرآن میں بھیجو تاکہ وہ اللہ رسول کی محبت سے اور اللہ کے دین سے اچنا ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی عطا فرمائیں الحمد رب المین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا نا تزخ قلوبنا بعد اذ هجیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوهاب اللہم انکا عافو ان تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا عافو ان تحب العفو فعفو عنا یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں آپ معافی کو پسند کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا اللہ بہت ہی خیروں کا اشرا ہے یا اللہ ہمیں یہ خیر و برکات نصیب فرما یا اللہ ہماری مخرت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے روز تراویح قبول فرما یا اللہ متقفین کے احتکاف کو قبول فرما یا اللہ تمام عالم اسلام کے حال پہ رحم فرما یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما یا اللہ ہمیں صحیح والدین ثابت فرما اے اللہ ایسے والدین جیسے آپ نے حضرت لقمان کی تعریف کی یا اللہ ہمیں بھی اپنے اولادوں کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے نسلوں کی ایسی ہی تربیت کی توفیق عطا فرما جیسے آپ چاہتے ہیں اور یا اللہ آپ ہماری بھی ایسی ہی تربیت فرما دے جیسے آپ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے آپ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما یا اللہ للہیت عطا فرما یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے اس کہنے کو ہمارے اس سننے کو قبول فرما یا اللہ قرآن پاک کی حقیقی محبت عطا فرما یا اللہ قرآن پاک سے ہمیں حقیقی اور قلبی وابستگی عطا فرما یا اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا پڑھانے والا قرآن کا سیکھنے والا قرآن کا سکھانے والا قرآن سے محبت کرنے والا قرآن کو سمجھنے والا قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کو امت تک پہنچانے والا بنا دی یا اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرما یا اللہ اپنی رضا عطا فرما یا اللہ شرور و فتن سے حفاظت فرما صلی اللہ, تعالی اللہ خیر خلقی محمد وصحتی اجماعی رحمت جدا اللہ بدل